رحما سب ٹھیک ہے خیریت سے جی سفا نمبر ہے ہمارے پاس تین جی سو شکر الحمدللہ جی 302 صفحہ ہے یہاں ہے الفصل فصل ہے یہ باب چل رہا تھا باب النفقات باب النفقات یعنی یہ باب تھا نفقات کے بارے میں وحق المملوک وہلوک تیسری قصل ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے کتاب ڈے تک یہ غالباً کتاب ڈے تک چھوڑنا پڑے گا ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے کی خاص میں تو کتاب الطف کے بعد ہم پڑھیں گے کتاب المانی و نظور تین سو چار صفحے سے جی. جاءته امرأة فارسية <تصفيق> معها ابن لها وقد تلقها زوجها فدعياه فرتنت له تقول يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استهما عليه رطن لها بذلك فجاء زوجها وقال من يحاقني يحاق في إبلي فقال أبو هريرة رضي الله تعالى اللهم إني لا أقول هذا إلا أني كنت قائدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته إمرأة فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يثرب بي ابني وقد نفعني وسقاني من بير ابي ان بدا واذا النساء من عذب الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي رسول ابنی اسام <تصفح> یہ حدیث ہے, ہے، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حرو کے پاس ایک فارسی عورت آتی ہے فارسی سے مراد یہ ہے کہ وہ فارث علاقے کی تھی سات بیٹا بھی ہے اور شکایت لگائی ابو رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میرے خاول نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے اب وہ حرض ضلع نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ فل کر لیتے ہیں بیٹے کے بارے میں اگر فل میں بیٹا والدہ کے حق میں نکلا تو والدہ کا ہوگا اگر والد کے حق میں نکلا تو پھر کس کا ہوگا والد کا ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ اس کا خاص آیا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ میرے بیٹے کے بارے میں میرے مقابلہ کرے میرے ساتھ لڑائی کرے اور مجھ سے میرا بیٹا چھین لے اب وہ ہر اللہ تعاون نے فرمائے کیا اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں میں یہ نہیں کہتا میں اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بیٹھا بیٹھا تھا گواہ ہوں ایک عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا خاون جو ہے مجھے طلاق دینے کے بعد مجھ سے میرا بیٹا بھی چیننا چاہتے ہیں حالانکہ میرا بیٹا مجھے میرے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے فائدہ اس سے مجھے حاصل ہوتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے ابو وہ اندھا اس کے کوئے سے اور نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو پانی پینے کا ہوتا ہے میٹھا پانی وہ مجھے پلاتا رہتا ہے پانی لے آتا ہے اگر یہ مجھ سے چین لے تو میں کیا کروں میرے کام کون کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان دونوں کا قور اندازی کرے ہیں بیٹے کے بارے میں اور اندازی کی جائے اگر بیٹا والد کے نام پہ نکلا تو اس کا اگر والدہ کا نکلا تو اس کا پھر اس وقت بھی اس کی خاوت نے کہا تھا کہ کون ہے میرا بیٹا مجھ سے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیو فیصلہ کیا کہ بیٹے کو بٹایا بلایا کہا کہ یہ تمہارا ابو ہے اور یہ تمہاری ماں ہے ابھی آپ آب جس کے ساتھ جانا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کے چھل پڑ جب بیٹے کو اختیار دیا تو بیٹے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے ماں کے ساتھ ہوا تو باپ کو چھوڑ دیا تو ابو حریرا ذرا سلام ہو یہ فرمانے لگے اس فارسیہ عورت کے خاون سے کہ دیکھیے یہ فیصلہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا بلکہ یہ فیصلہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تھا تو لہذا اس نے بھی اور اندازی کی بات کی تھی تو میں نے بھی اسی کی روشنی میں یہ بات کی تو لہٰذا میں وہی فیصلہ کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فیصلہ کیا تو یہ بات ہے الفصل الفاصان مولالیہ مدینہ اب وہ میمونا سلیمان مولا اہل المدینہ ابو سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ جو کہ سلیمان کیا ہے یہ رشتے دار تھے اہل مدینہ کے یا ان کے کہتے تھے خادن فعل جالس رضی اللہ سلیمان جو مدینہ کا ہے یہ فرماتے فارسی ایک عورت آئی فارسیہ جس کا نسل فارسی کا تھا یا فارسی فارس علاقے کی تھی یا فارسی زبان بولنے والی تھی ایک عورت آئی ابن اللہ اس کے پاس اس کا بچہ بیتا وقد اور اس کے خاوت نے اس کو طلاق جیتی ہو ان کو اپس میں دعوی ہو گیا جھگڑا ہو گیا فرا طلت لکول ابنی فرطنت اس کا مطلب یہ ہے رتن کہتے ہیں رتانا یعنی ایسی بات تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی الفاظ نکل رہے ہیں سے لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی رتانہ اسی طرح باتوں کو کہتے ہیں کیونکہ اس نے بات کی فارسی زبان میں اور اس وقت صحابہ کرام سارے عرب تھے فارسی کسی کو آتی نہیں تھی پتا چلا کہ کچھ بول تو رہی ہے لیکن زبان سے اس کی زبان سے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیا بول رہی ہے مطلب یہ اس نے اپنی اپنے مدعا پیش کی کہ مجھے خاون نے تلاش دی یہ میرا بیٹا ہے میں نے پانا ہے میں نہیں دینا چاہتی یہ میرے پاس رہے گا اس طرح یعنی اس کے ترجمے کے لحاظ سے یہ کہا کرتی تھی ابو ہر جی ہو رہی ابنی وہ کی باتیں پھر صابا کرام نے اس کا محفوظ سمجھ کے کی ترجمہ کیا کہ میرا خاون چاہتا ہے مجھے تلاق دینے کے بعد کہ میرے بیٹے کو لے جائے ساتھ فقال رضی اللہ تعال وبو حرا نے فرمایا فیصلہ یوں ہوگا استحمہ آ رہی استحمہ آ رہی تو آپ کیا کریں بچے کے بارے میں آپ قور اندازی کرے جس ٹکورے میں نکلے وہ لے جائے بچے کو آ رہی خراب اس کا مطلب یہ ہے پھر اس کے حق میں اس کے لیے وہ پھر بولی اور اپنی زبان میں یعنی یہ بات پھر کر دی عزو اس کا خاون آ گیا ہاون نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کرے یا مناظر کرے یا مجھ سے چین لے میرا بیٹا میرے بیٹے کے بارے میں کون ہے فیصلہ کرنے والی تو میرا بیٹا ہے تو ہے رو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ میں اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نہیں کہتا یہ بات اللہ اللہ وسلم مگر یہ کہ میں خود سے سمجید گواہ ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اس نے فیصلہ یوں کیا تھا تو اسی طرح میں بھی فیصلہ کر رہا ہوں آتا تو ماسون فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجی ابنی میرا خون میرا بیٹا لے جانا چاہتا ہے میرے تلاش دینے کے بعد فقاط ابھی میرے بیٹے نے مجھے نفع دیا میرے کام آتا ہے اور مجھے پانی پلایا بیر ابو انبا تو وہاں سے مجھے پانی پلاتا ہے امام نسائی بیر ابھی آنبا کے بجائے اضافہ ہے اس روایت میں یعنی میٹھے پانی میں سے مجھے پانی پلاتا رہتا ہے میری خدمت کرتا ہے اگر اس کا باب یہ بیٹا لے جائے ساتھ تو میں کیا کروں پھر اکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس وقت اس کا ہمارے اس بیٹے کے بارے میں قرآن کرے جس کے کوے میں نکلے تو وہ لیتے ہیں. فقال روح میں اس وقت بھی اس کے خاون نے کہا تھا کہ کون مجھ سے چین سکتا ہے میرا بیٹا ہی تو میرا بیٹا ہے کون اس کے بارے میں مجھ سے لڑ سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے میرے بیٹے کے بارے میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیٹے سے اس بچے کو بٹھایا اور سمجھایا کہا حاضو کا وہ حاضر امکھ فیصلہ بیٹا تو نے کرنا ہے یہ تمہارے والد اور یہ تمہاری والدہ اب جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تفخوش بھی ان میں سے جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑو چھلو یہاں سے تو اسی کا ہو گیا تو اختیار کس کو دے دی بیٹے کو دے دی اور یہ اکثر شوافی کی دلیل ہے احناف کے لیے جیسا ہوتا اب وہ حنیفاح ملا فرماتے ہیں سات سال تک بیٹا والدہ کے پاس ہوگا جب اس کے بعد وہ اچھا برا سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت پھر والد لے جائے اس کو سات سال تک والدہ کے پاس بعض نے کہا کہ جب تک بال نہ نہیں ہوتا یہ والدہ پالے گی بالے ہونے کے بعد پھر والد لے جائے گا لیکن امام شافی رحم اللہ کے ہاں یہ ہے کہ خزاں میں اگر قاضی بلائے ماں باپ کو بھی بیٹے کو بھی اور بیٹے سے پوچھے کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے تو پھر بیٹے نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ منظور ہوگا جیسے کہ خادش میں تو یہ اس وقت ہے یہ اس وقت ہم احناز یہ جواب دیتے ہیں کہ شافیوں کو کہ یہ اس وقت تھا کہ یہ بیٹا ابھی کیا تھا بالغ نہیں تھا ابھی بلوغ میں نہیں پہنچا یا ابھی ہوشیار نہیں بنا نادان ہے لیکن پھر بھی اگر والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ لے جا سکتا ہے اگر بالے ہو جاتا ہے تو بالے ہونے کے بعد یا ہوشیار ہو جاتا ہے تو پھر تو ہے والد کا والدہ کا حق نہیں بنتا کیوں بنا سب کس کا ہوتا ہے والد کا ہوتا ہے فرماتے ہیں جب یہ اختیار دیا گیا تو بیٹے نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ چل پڑا وہاں سے تو والدہ کے ساتھ چلا گئے لہذا یہ کیا ہے یہ حدیث میں یہ فیصلہ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے توڑی کر رہا ہوں یہ تو میرے سامنے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کو دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا تو لہذا تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے اتاب الحتی اتاب الاحت ہے اتاب عطق کہتے ہیں آزاد کرنا اس کو طاقت دینا اسی وجہ سے اللہ کے گھر کو بھی عقیق کہا جاتا ہے یہ غلاموں وغیرہ کا بحث ہے تو آج کل کے زمانے کے حساب سے ہے نہیں لہذا یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں اور آتے ہیں کتاب و الیمان ایمان کتاب المان ہے ایمان جمع یمین کی ہے اس سے مراد قسمے ہیں نظور سے مراد نظر ہے جو لوگ نظر مانتے ہیں اور پھر وہ نظر واجب ہو جاتی ہے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے یہ ایمان کے بارے میں کیا ہے یہ کتاب ہے قسموں کے بارے میں اور قسم کا بھی کار ہوتا ہے اور قسم کی بھی کیا ہے اقسام ہے یہ کتاب المان بند ہے فرماتے ہیں ان دونوں کا حکم ایک ہے نظر کا یا قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی قسم اٹھالے یا کوئی نظر مان لے اور اس کو متعین نہیں کیا تو لہٰذا اس کا کفارہ جو نظر کا ہے وہی یمین والا کفارہ ہے وہ یمین والا کیا ہے کفارہ ایمان یہ جمع یمین کی ہے اور یمین یسار کو کہتا, کس کہتے ہیں یسار کا مقابل کو کہتے ہیں یعنی دائیں کو یمین کیوں کہا گیا ہاں جی کیوں یہ لوگ عرب جوتے ہو نی ایمان حالت وہ پھر ہاتھ دیتے تھے ایک دوسرے کو اس نے بھی اپنا دائیں ہاتھ دیا اس نے بھی اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور قسم اٹھا لی اسی وجہ سے یمین کو یمین کہا جاتا ہے تو یمین اس وجہ سے اس کو یمین کہا جاتا ہے بہرحال یہ چیزیں ہیں تو قسم کا اور کا کا نظر کا کفارہ ایک ہی ہے اس وقت جب کفارہ کس کا وہ معلوم نہ ہو غیر معلوم ہو نظر اگر نظر معلوم مانا جائے تو پھر وہ پورا کرنا پڑے گا باب المان الفصل اول ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اختر مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقلب القلوب روا الباری عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی ہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قسم یو کہا کرتے تھے کہ لا نہیں وہ مقب القلوب قسم ہے اس ذات پر جو کہ مقلب الوب ہے دلوں کو پلٹانے والا ہے یعنی قسم جب بھی کہی جائے تو اللہ کے نام سے کہی جائے اور باقی چیزوں پہ قسم کہنا یہ درست نہیں ہے روا وان ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسی اللہ, یہ روایت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں منع کرتے ہیں قصبے اٹھائے اپنے والدین کے نام پر اپنے آبا کے نام پر کہ میرے باپ کی قسم میرے دادا کی قسم تمہارا باپ دادا کیا اللہ سے اونچے یعنی حلف بغیر اللہ، غیر اللہ یہ جائز نہیں ہے یہ تو آپ جس پر قسم کر رہے ہیں تو اس کی تعظیم تم شو کر رہے ہو تو تعظیم صرف اللہ کی کی جاتی ہے اللہ کے مسئلہ کسی اور کی تعظیم جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکان خالف اولی اسمت جو انسان بھی قسم کھانے کا ارادہ کرتا ہے یا قسم ضروری ہے کہ قسم کائے تو پھر اللہ کا نام لے کر پہ اللہ کے نام پر قسم کا اولی عصمت یا چاہیے اس کو کہ وہ خاموش رہے بالکل قسم کا نام نہ لے یہ اپنی عادت بنانا اللہ کی قسم اللہ کی بات کے اوپر بھی نیچے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اور عرب کے اندر یہ ریواج ہوتا تھا ہاں جی کلام بناتے بنا اس سے گریز کرنی چاہیے اگر کسی کے تکیہ کلام بناؤ تو اور بات ہے لیکن گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نام کی عظمت کے بجائے پھر کیا ہے توہین ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لہذا بتوں کے نام پہ قسم اٹھانا کسی اور کے نام پر ہاں جی لوگ طرح طرح کے کیا کہتے سر کی قسم اس کا سر کیا ہے اتنا عظیم ہے تو پھر قسم کیوں کا بحاظ قسم اللہ کے نام سمورہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ولا آبا رواہ مسلم عبد بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ لا تواغی تم قسمے نہ اٹھائے کرو تو کے ساتھ تواغی سے مراد پوتوں کے نام پر اور نہ اپنے آبا کے نام پر اپنے آباؤں کو قسمے میں نہ اٹھائے اور ان کو تعظیم مت دے ان کے محلوف جو ہے اس کو تعظیم ملتی ہے قسم سے تو تعظیم کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے باقی کسی کو نہیں ہے روا مسلم تو لہٰذا قسموں میں اسی کا کیا کرے اللہ کا نام لیا انسان کو جتنا چاہے تو پھر کیا کرے وہ گریز کرے قسم اٹھانے سے اسی طرح جناب ابو رض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس نے قسم اٹھایا تھا اس نے اپنے قسم میں یہ کہا کہ بلا میری قسم ولات جو بدھ کا نام ہے عزا کے نام پہ عزا کے نام پر میرا قسم حج یا عزّا, عزا کی قسم اس طرح کہا فوراً فوراً کہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے اپنی ایمان کی تجدید کرے یہ نہ ہو کہ ایمان سے فارغ ہو جائے یہ اتنی خطرناک بات ہاں جی کے نام سے قسم کالے سے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ فورا پڑھے امن کا جی اوقا میروں کا اگر کسی آدمی نے کہ اپنے دوست سے کہا کہ آ جاؤ بیرو کا میں تمہارے ساتھ کیا کیلوں گا جوا کھیلوں گا سیمار کے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صرف اتنی سی بات منہ سے نکلنی کیونکہ جوا جعا حرام ہے اگر کسی کو جوا کیلنے کی دعوت دی اور منہ سے بات نکلنی مزاق میں بھی کہا ہو چاہیے کہ وہ سب کا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو صدقہ دے کے کیا کرے پاک کرے ابھی کیلا نہیں لیکن صرف منہ سے یہ بات نکالی تو اس سے بھی گناہ گار ہو گیا تو لحاظ اپنے گناہ کو دلائے کس مستفق حضرت نظاہ یہ روایت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان رب, رب میں